السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے کارٹ کے انالیسز شروع کیے تھے جس میں ہم نے ورس کیس اینالس کیا اور اس کے نتیجے میں حاصل ہوا کہ ہے کی سلیکشن تو ایک طرف میں نے آپ کو ایک کیس بھی بتایا تھا جس میں کوک سارٹ جو ہے اس کا ورس کیس بہیویئر ممکن ہے اور وہ ہے کہ اگر ارے آپ کے پاس پہلے سے سارٹیڈ ہے یعنی جو ڈیٹا آپ کو دیا گیا کہ اس کو سارٹ کرو وہ پہلے سے ہی سارٹ ہے اور اگر آپ pivot جو ہے فرض کریں پہلا یا آخری ایلیمنٹ چنتے ہیں یعنی کہ رینڈملی اس کو سلیکٹ نہیں کرتے تو پھر دیکھیے کیا ہوگا پہلا ایلیمنٹ اگر آپ نے چنا وہ سب سے چھوٹا ہے اب اگر آپ پارٹیشن کریں گے ارے کو تو کیا ہوگا یقیناً ایک طرف ایک ایلیمنٹ ہوگا اور بکیا سارے ایلیمنٹ جو ہیں ڈیٹا کے وہ اس کی دائیں جانب اگر آپ نے پہلا ایلیمنٹ چنا تو وہ دائیں جانب بن جائیں گے اب اس پہ اگر آپ کو ایک سوٹ چلائیں گے تو اس کے ساتھ بھی وہی کاروائی کہ اس کا پہلا ایلیمنٹ بھی سب سے چھوٹا ہوگا یعنی کہ رینکنگ کے حساب سے دوسرا اس کو جب پرٹیشن کریں گے تو وہاں پہ بھی دو حصے بنیں گے ایک میں وہ ایک سنگل ایلیمنٹ اور اس کے بعد پھر وہ بکیا سارے ایلیمنٹ یہ جو بات تھی کہ پارٹیشنی کی بنا پہ ایک حصہ بہت بڑا اور دوسرا حصہ بالکل چھوٹا یہ وہ بی ایس ٹی کے ذریعے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا خیر اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وش کے بہیویئر کے نتیجے میں کیا ہوگا اور پچھلی دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ ٹائمنگ کے حساب سے کہ ٹی این کی ویلیو اوڈر یا سیٹا این اسکویئر ہے یعنی کہ ٹھیک ہے خراب تو ہوگی لیکن این اسکوئر سے زیادہ نہیں یعنی کہ این کیوب یا n4 یا اس سے زیادہ نہیں ہوگی اس سے تسلی ایک لحاظ سے یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی ورس کیس بہیویئر یہ ہے لیکن جیسے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا اور بلکہ ہم نے اپنے الگریدم میں یہ شامل کر لیا تھا کہ پیوٹ کو ہم رینڈملی چنیں گے اور اس کی بنا پہ ہم نے یہ کہا کہ ایوریج کیس انالس اگر ہم کریں گے کوک شارٹ کے تو وہ آرڈر این نہیں بلکہ n log n نکلیں گے آئیے اب ہم میتھمیٹکلی یہ چیز ثابت کریں کہ ایوریج کیس اینالس کوئک سارٹ کے ہمیں آڈر اینڈ اسکوئر بہیویئر ہی دیتے ہیں ہم پھر وہی ریکرنس ریلیشن کا سہارا لیں گے البتہ میں پھر ہوں کہ ایوریج کیس کی ڈیفینیشن تھی کہ اس میں آپ ڈیٹا کے ساتھ ایک پروبلٹی ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ایک ڈیٹا سیٹ ہے اس کی پربلٹی کیا ہے ایک اور ڈیٹا سیٹ ہے اس کے ہونے کی پرابلٹی کیا ہے ان پروبلٹیز کی بنا پہ آپ ٹائمس نکالتے ہیں اور پرابلٹی یا ویٹڈ ایوریج پروبلٹیز کی بنا پہ آپ کا وہ ٹی یا اس کے ٹائمنگ پرفارمنس کا ایکسپریشن آپ کو دے گا یہ کاروائی اب ہم کارٹ کے لیے کرتے ہیں اور وہ یوں We will now show that the average case quicksort runs in theta n log n time. Recall that when we talked about average case at the beginning of the semester, we said that it depends on some assumption about the distribution of inputs. probability However, in the case of quicksort, the analysis is does not depend on the distribution of input ایر آل چلیں یہ بھی اچھی بات ہوئی ایٹ لیسٹ ڈیٹا کیا ہے اس کے پہ effect پہ افیکٹ فی نہیں ہوں گے ڈپینڈ اپون دا the چوائسز آف دا the میکس ہاں ڈیٹا جو اس کی distribution ہے اس پہ تو نہیں البتہ یہ جو choice ہے pivot کی اس پہ ضرور ڈپینڈ کرتا ہے ایوریج کے اس ٹائم بھی دی ایلو ہیز n رینڈم چوائسز فور دا فیوریٹ ایلیمنٹ وہ کیوں ہمارے پاس n ایلیمنٹ ارے میں ہیں ان میں سے میں کسی کو بھی چن سکتا ہوں جہاں تک چننے کی بات ہے وہ اب یہ دوسری ایچ آف دیز چوائسز ہیز این ایک پرابلٹی 1 اوور n آف اکرنگ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر میرا رینڈم جو چوزنگ پروسیجر ہے یا وہ جو روٹین میں استعمال کرتا ہوں جو کہ مجھے ایک رینڈم نمبر دیتی ہے between one and n اگر وہ ٹرولی رینڈم ہے یعنی کہ بایسڈ نہیں تو کوئی بھی ون سے n تک کی جو ویلو ہے اس کی پروبلٹی ون اوور n ہے یعنی کہ برابر ہے اب اس کی بنا پہ دا ریکارس کین ناؤ بی یہ جو ہماری ٹی یہ وہی ابھی چل رہی ہے اس دفعہ یا وش کیس میں ہم نے یہ میکس لگایا تھا اس دفعہ اب کیا ہوا ٹی ایم از اکو ٹو ون اف این از لیس دین ٹو ون چلیں یہ تو ظاہر ہے ورنا اٹ از دا ویٹیڈ سم اب دیکھیے یہاں پہ وہ ایوریج والی بات آ گئی کہ ہر ٹائم جو ہے اس کو آپ اس کی پروبلٹی سے ملٹی کریں اور پھر ان کی سم لے لیں ایک لحاظ سے یہ پرابلمٹی بیسڈ ایوریج ہے اب چونکہ ہر کیو ویلو کیو جو ہے یاد رہے کیا ہے کیو ہے ایک انڈیکس جس پہ وہ پیبٹ فائنلی آ کے کھڑا ہوتا ہے یا اس کی رینک بنتی ہے اب چونکہ ہر کیو کی چوائس جو ہے وہ اکولی پرابل ہے یا نتیجاتن اس کی ویلو اکولی پروبل ہے تو یہ جو 1 اوور n ہے یہ جو سمیشن کے اندر والا ایکسپریشن ہے ٹی کیو مائنس ون یہ ٹائم ہے سورٹ کرنے کے لیے جو لیفٹ پارٹیشن حصہ ہے ٹی این مائنس کیو ہے وہ ٹائم جو کہ رائٹ right حصہ جو پارٹیشن کا ہے اس کو اور پلس این جو کہ پارٹیشننگ کے لیے ٹائم آپ کو درکار ہے اب اس پورے ایکسپریشن کی پراببلٹی ون اوور این ہے اسی طرح اگر کیو کی ویلیو چینج ہو پرابلمٹی ون اوور n ہے تو حاصل یہ ہوا کہ اس ایکسپریشن میں one اوور n جو ہے وہ کامن ہے تو اس کو میں سمیشن سے باہر لے آیا ہوں کیونکہ وہ q یعنی کہ جو ویریبل ہے اس ٹرم میں وہ اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں اس کو میں باہر لایا تو اب میرے پاس ریکرنس بنی کہ tn is equal to one ون اوور این سم فروم کیو ون ٹو اور پھر اس ساری چیز کی سم ٹی کیو مائنس پلس ٹی این پلس این ادروائز ریکرنس ریلیشن کے لئے ہم یہاں پہ بھی اٹریشن method استعمال کر سکتے ہیں یہ وہی بات ہے کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیں گے تو آئیے یہ کاروائی شروع کرتے ہیں ٹائم ٹی این از دا ویریٹ سم آف دا ٹائم فار ویریس کیو اور یہاں پہ اب دیکھیے میں نے اس سمیشن کو ایکسپینڈ کر دیا ہے فی میں نے iteration start نہیں کی یہ میں simply q کی مختلف values جو ہیں وہ اس میں ڈال رہا ہوں کیو ون اگر لوں تو یہ پہلی ٹرم کہ 1 over n ٹی زیرو پلس ٹی این مائنس ون اگر کیو ون لوں تو پھر 1 over این ٹی ون پلس ٹی اگر کیو میں 3 لوں تو t2 ٹو پلس اور یوں آخر تک کہ جب کیو میں n لیتا ہوں تو یہ آخری ٹرم 1 اوور مائنس 1 پلس t0 پلس یہ اب میں نے سمیشن جو ہے مختلف کیو کی ویلوز لے کے ایکچولی اس کو ٹوٹلی totally ایکسپینڈ کر دیا ہے ایک لحاظ سے یہ ہی اب ہماری ریکرنس ریلیشن ہے اب یہ بات We have not seen such a recurrence before. To solve it, expansion is possible, but it is rather tricky. We will attempt a constructive induction to solve it. We know that we want theta n log n. Let us assume that tn is less than equal to C n log n for n greater than 2. سی از اے یہاں پہ چند باتیں پہلی بات یہ ریکرنس جو میں نے آپ کو دکھائی ٹرمز کے لحاظ سے اس میں کافی زیادہ ٹرمز ہیں اور یہ کافی بڑی ریکرنس لگتی ہے اور یقیناً یہ بھی لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کے اوپر اٹریشن والی کاروائی کی اور اس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا تو اس میں بے تحاشا ٹرمز آ جائیں گے جن کو سنبھالنا ذرا مشکل ہو جائے گا اب کیا, کیا جائے کرتے ہم یہ ہیں کہ انڈکشن والی کاروائی کہ ہمارے پاس فرض کریں ایک جواب ہے یا ہم ایک جواب جو ہے وہ اصوم کر لیتے ہیں انڈکشن میں کافی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمیں شاید پتا ہے یا ہم یہ ہائپوتھسائز کرتے ہیں یہ اصوم کرتے ہیں کہ آخر میں ٹی این جو ہے وہ سی این لاگ این نکلے گا یہ ہمارا ہائیپوتھس ہے انڈکشن میں پھر آپ کیا کرتے ہیں انڈکشن میں آپ کے پاس ایک بیس کیس ہوتا ہے اس کے بعد آپ جنرلی این مائنس تک جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا انڈکٹیو ہائیپوتھس استعمال کر کے کہتے ہیں کہ کوئی ایکسپریشن یا اکوالٹی یا انکوالٹی تھرو ہے بیسڈ آن ہائیپوتھس اور پھر وہاں سے کسی طرح شو کرتے ہیں کہ یہ چیز N کے لیے بھی ٹرو ہے یعنی کہ این مائنس ون سے این پہ جائیں تو وہ ایکسپریشن جو ہے وہ ٹرو رہتا ہے انڈکشن جو ہے یہ آپ ڈسکریٹ میتھ میں کر چکے ہیں تو امید ہے کہ اس کی کاروائی آپ کو یاد ہے یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم بجائے یہ کہ ریکرنس کو کے ذریعے سالو کریں جو کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن وہ ذرا دقت طلبات بات ہوگی ہم انڈکشن ایسے استعمال کریں گے کہ ہمارا ہائیپتس ہوگا کہ ٹی این جو ہے وہ سی این لوگ این کے برابر ہے یہ ہم انڈکٹیولی پروف کریں گے لیکن اس کے لیے ہمیں ہائیپوتھس تو چاہیے اس کو ہم پھر اسی طرح ہی کے ای مائنس ون کے لیے اسیوم کر کے پھر این کے لیے پروف کریں گے تو آئیے اب یہ ریکرنس ریلیشن ہم انڈکشن کے ذریعے ثابت کریں گے کہ ٹی این جو ہے وہ سی این لاگ کے برابر ہے یا ایونچلی کہ وہ آرڈر این لاگ این یا theta n log این نکلے گا فور دا بیس کیس این equal ٹو این تو یاد ہے ہمارے پہلے سے ہی ریکرنس میں شامل ہے کہ tn ایل از ایكو ٹو ون اف این از لیس دین اكول ٹو تو اس کو بیچ میں لانے کی فی الحال ضرورت نہیں بیس کیس ہے ہمارا n ایكو اب اگر میں 2 کی ویلیو اس بڑی جو ریکرنس میری ریلیشن تھی اس کے اندر ڈالوں تو ایکسپریشن جو ہے اس کے اندر صرف دو ٹرمز آتی ہیں جس کی بنا پہ دیکھیے 1 اوور 2 تو چلیں وہ 1 اوور n کی ویلیو لیکن جو سم ہے وہ q 1 سے 2 تک ہے اور سم کس چیز کی t q-1 ون پلس ٹی 2 پلس یہ ابھی تک وہی ایکسپینشن وہی ایکسپریشن ہے جو کہ پہلے ہمارے پاس ریکرنس میں تھا اس کو اب میں کیو کی ویلیوز لے کے یعنی کہ کیو ون اور کیو ٹو اگر ایکسپینڈ کروں تو میرے پاس یہ ایکسپریشن آیا کہ 1 اوور 2 ٹائمس ٹی زیرو پلس ٹی ون پلس ٹو پلس ٹی ون پلس ٹی زیرو پلس یہاں پہ T0 اور T1 دونوں کی ویلیو ہمارے پاس موجود ہے یہ تو ہمارا ریکرنس ریلیشن کا وہ جو پہلا کیس ہے N less than equal to 1 اس سے ہمیں مل جائے گی اور وہ یقینا جب اس میں میں ڈالتا ہوں تو میرے پاس جواب آیا 8 اوور 2 equal 4 یہاں پہ بعد کی کاروائی کے لیے ایک چیز دیکھیے کہ کس طرح جب میں نے Q کی ویلیوز ڈالی یہ جو پہلی تین ٹرمز ہیں ٹی زیرو ٹی ون پلس ٹو اور دوسری ٹرم جو ہے وہ ٹی ون ٹی زیرو ہے ہمارے پاس ٹرمز آئیں گے جس میں ہم یہ ٹی کی ویلیو زیرو سے ون ون سے ٹو ٹو تھری فور سے لے کے جائیں گے اور پھر ان سے ہم نیچے کی جانب آئیں گے واپس ٹی زیرو کی طرف خیر یہ اسٹیپ جو ہے ابھی آگے آ رہا ہے فی الحال یہ اگر ای کی ویلو ٹو ہے تو ہماری ریکرنس کی ایکسپینشن کی بنا پہ ٹی ایکل ٹو 4 آ گیا اس کو لے کے اب ہم کیا کریں ہماری انڈکشن جو ہمارا انڈکٹو ہائیپوسیز ہے یا جو چیز ہم اصوم کر رہے ہیں وہ یہ کہ ٹی ایگ این سے برابر یا اس سے چھوٹا ہے اس کیس میں این جو ہے وہ 2 ہے جس کی بنا پہ اب میں کہہ سکتا ہوں ٹیز لیس دین ایک c2 لاک ٹو ٹیو کی value 4 ہے جس سے اب یہ حاصل ہوا کہ فور از لیس 2 ایک بیس ٹو لاک ہے سی از گریٹر ٹو فور ڈیوائڈ بائی ٹو لاک ٹو جو کہ اپروکسیمیٹلی ٹو پوائنٹ ایٹ ایٹ ہے yeah. یہاں پہ سمپلی میں نے یہ کیا ہے کہ چونکہ میرے انڈکٹیو یا میرے ہائپوتھس میں یہ ایک کانسٹنٹ بھی شامل ہے تو اس کی ویلیو بھی مجھے نکالنی ہوگی کیونکہ آخر میں مجھے ٹی این کا ایکسپریشن نکالنا ہے اس میں کوئی ان نون نہیں رہ سکتی تو بیس کیس سے دیکھیے کس طرح میں نے سی کی ایک کینڈیڈیٹ ویلیو جو کہ اپروکسیمیٹلی ٹو پوائنٹ ایٹ ایٹ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھری کے برابر ہے یہ ویلیو ہم آخر میں استعمال کریں گے اب بیس کیس تو ہوا اب انڈکشن کو آگے چلاتے ہیں For the induction step we assume that n is greater or equal to 3 and the induction hypothesis is that for any n prime less than n we have t n prime is less than equal to c n prime log n prime yahan pe main n 1 sirf nahi le raha main as long as n prime is less than n یہ بھی کہ وہ گریٹر اور equal to 3 ہے تو میں یہ assume کروں گا کہ یہ جو ایکسپریشن ہے ٹی ایم less than equal to سی این لوگ یہ ٹرو ہے انڈکشن سے میں نے کیا کرنا ہے وی وانٹ ٹو پرو دیر اٹ از ٹرو فور ٹی prime سے بڑا ہے یہاں پہ اب وہ انڈکشن آئے گی اور وہ کیسے اب میں یہ کرتا ہوں کہ میرا جو ٹی این کا ایکسپریشن ہے وہ میں لیتا ہوں اور کسی طرح وہ ٹی این پرائم کو استعمال کر کے میں اس چیز کو ثابت کروں گا کہ اس کا بھی نتیجہ سی این لاگ این نکلے گا اب یہاں پہ میں نے یہ کیا ہے کہ ٹی این کو دوبارہ اسی طرح ایکسپینڈ کیا البتہ اب میں نے سمیشن کی ٹرمز کو علیحدہ علیحدہ کیا ہے اور وہ اس طرح ٹی ایز اکول اب یہ ساری چیز کا سم ٹی کیو مائنس ون q ٹی ایم یہ تو میری ریکرنس ریلیشن کہتی ہے یہاں پہ اب میں نے یہ کیا کہ اس میں سے جو تیسری ٹرم ہے این والی دیکھیے یہاں پہ تین ٹرمز ہیں اور تینوں سم ہو رہی ہے تو ایکچولی میں یہ جو سمیشن ہے اس کو میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہوں ان تینوں ٹرمس پہ جہاں تک ڈسٹریبیوشن کا تعلق ہے پہلے میں نے q-1 اور n-q والی جو t کی ٹرمس ہیں ان دونوں کو تو اکٹھے رکھا اور یہ جو سم آف n فرام کیو ون ٹو این ہے اس کو میں نے جب علیحدہ کیا تو اس کا نتیجہ سمپلی ایک n نکلے گا یہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ 1 اوور n سم فرام کیو ون ٹو این آف این از ایکچولی این یہ کافی آسان سا فارمولا ہے اس کے نتیجے میں اب میرے پاس دو ٹرمز ہیں 1 اوور n سم q1 to ٹو of آف q plus Q ون t n-q یہ ہے سم ساری اور پلس n جو ہے یہ بالکل اب علیحدہ ہے یہ اس سمیشن کا حصہ نہیں یہ میں سم کر چکا ہوں اب میں ان ٹیز کو further اسپریڈ کرتا ہوں اس سمیشن کو ڈسٹریبیوٹ کر کے اور اس کے نتیجے میں آیا 1 اوور n سم q1 n t q-1 مائنس اوور n کیو ون این ٹی آف این یہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ سمیشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹو ہے اب اس کو آگے چلائیں یہاں پہ اب ایک آبزرویشن کہ اگر یہ میں پہلی سم جو ہے اس کو ایکسپینڈ کروں q کی ویلو 1, 2 سے لے کے n تک تو میرے پاس حاصل ہوگا 1 اوور این ٹی زیرو t1 ٹی ون پلس ٹی ٹو سے لے کے ٹی ایسری سم ہے اگر اس کو میں لوں اس میں بھی اگر کیو کی ویلو میں 1 سے لے کے اینڈ ڈالوں تو میرے پاس کیا آئے گا tn ایس ٹی ایس ون پلس اور چلتے چلتے چلتے t1 اور تو دیکھیں یہ جو میں نے بات لکھی ہے کہ ابزرو دا ٹو سمس ایڈ اپ سیم ویلو ٹی زیرو تھرو ٹی ایس 1 پہلی سم کا بھی یہی نتیجہ ہے دوسری سم کا بھی بس یہ کہ اس میں آرڈر جو ہے وہ بالکل ریورس ہو جاتا ہے ایک نیچے سے اوپر اور دوسری جو ہے اوپر سے نیچے یعنی کہ ایک 0 سے n-1 تک اور دوسری n-1 سے 0 تک اب اگر ان ساری ٹرمس کو میں ملا دوں اور یہ بات 1 کو ملاتا ہوں تو یہ کی ہی سم بن جاتی ہے جس میں کیو جو ہے وہ زیرو سے n مائنس 1 تک جا رہا ہے یہ سمپل آبزرویشن جس کی بنا پہ میں نے یہ سمپلیفیشن کر لی یعنی کہ جو ہے اب میرے پاس ایک ذرا سمپل فارم میں آ گیا آگے چلے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں سے وی ول ایکسٹریکٹلی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا بیس کیس تو نہیں ہمارا جو ریکرنس کا بیس کیس ہے وہ ہینڈل کرتا ہے ان کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں دیز ٹو formula ناٹ فالو دا فارمل فیکٹ تو اس کی بنا پہ کاروائی یہ بنی کہ ٹی over n اوور این سم فروم زیرو ٹو این مائنس ٹی کیو پلس این یہ پلس ابھی تک ہمارے پاس شامل ہے تو اس کو میں نے جب ٹی اور ٹی کو باہر نکالا تو میرے پاس یہ ایکسپریشن آ گیا کہ 2 اوور n ٹائمس ٹی زیرو پلس ٹی ون پلس سے n-1 ٹی کیو اور پلس n اب یہاں سے الجبرا شروع ہوا تو ہم آگے چلیں اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ میں انڈکٹیو ہائپوتھس لگاؤں گا اور وہ اس طرح جہاں تک ٹی زیرو اور ٹی ون کا تعلق ہے وہ تو چلیں ون ون ہے یہ میری ریکرنس ریلیشن کہتی ہے البتہ یہ ذرا سم کو دیکھیے کہ یہ کیو ٹو سے لے کے این مائنس ون تک ہے اور اندر ہے ٹی کیو اب چونکہ کیو کی ویلو جو ہے وہ n-1 تک جا رہی ہے یعنی کہ کیو کی ویلو جو ہے وہ n سے کم ہے تو میرا انڈکٹ اسٹیپ میری انڈکشن ہائپوس کیا تھا کہ for any n پرائم لیس دین n ٹی ایز لیس دین اکو ٹو cn این پرائم لوگ n این q چونکہ n سے چھوٹا ہے یہ بھی وہ این ائم کے کھاتے میں آتا ہے اب اس کی بنا پہ دیکھیے میں نے کیا کیا یہ دوسری لائن میں, اب میں نے لکھا ہے کہ tn is less than equal to over n 1 plus 1 ایک اب یہ ذرا sum کو دیکھیے q is equal to 2 سے n minus 1 سی کیو لاگ اور پھر plus n یہاں پہ ذہن نشین بات کرنی چاہیے یا غور طلب ہے کہ کیسے میں نے اپنے انڈکٹیو ہائیپوتھس کو استعمال کیا اور ٹی کیو کو میں نے ریپلس کیا ہے سی کیو q کیو سے اور یہ وجہ بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کیونکہ q جو ہے کیو کی ویلو این سے کم ہے اب میں انڈکٹیو ہائیپوتھس استعمال کروں گا اس کے نتیجے میں یہ ایکسپریشن اب بنا کہ this از اکول یہاں پہ اب میں نیچرل لاگ میں چلا گیا ہوں اس کی بھی ایک وجہ ہے جو ابھی بعد میں آئے گی پلس این پلس فور اوور این یہ لاگ بیس ٹو سے لاگ نیچرل لاگ پہ جانا یہ کاروائی بڑی آسان ہے یہ لاگ کا فارمولا آپ کو آتا ہے اب ہمارے پاس ایٹ لیسٹ رائٹ سائڈ کے اوپر ایک لحاظ سے کلوز فارم ایکسپریشن آ گیا ہے کیونکہ دیکھیے اس کے اندر اب کیو موجود نہیں ہم نے دائیں جانب ٹی غائب تو کر دیا لیکن صورتحال کتنی بہتر ہوئی ہے یہ بہتری تو ضرور ہوئی کہ رائٹ right سائیڈ پہ ٹی نہیں تو ایک لحاظ سے وہ جو ریکرنس ہے وہ ختم ہو گئی ٹی اب صرف لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہے البتہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ سمیشن جو ہے وہ ذرا نرالی تو نہیں لیکن ایسی ہے کہ شاید ہم نے پہلے دیکھی نہ ہو لیکن سمیشن کے ساتھ ہمیں اب شاید کافی مہارت حاصل ہے تو آئیے اب اس سمیشن کا بھی کچھ سدے کریں یعنی کہ اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں We've never seen this sum before یعنی کہ اگر میں اس کو سمپلی سم کو لوں وہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے کہ سم ا فین یا ایس ا فین از اکول ٹو q2 ٹو سے این مائنس ون log کیو لاگ یا نیچرل لاگ ایل اچھا اب اس کو کیسے حل کریں آپ کو یاد ہوگا کیلکولس سے کہ د فار اینی مانوٹانکلی I فنکشن A افیکس B minus -1 آئی فرام اے ٹو بی مائنس ون ایف اف آئی از لیس دین دا انگرو ڈی اوکس یہ ایکسپریشن کیلکولس میں آپ کو یاد ہوگا بلکہ سیریز کی باز نے سمز نکالنی تھی تو تب بھی یہ سم کو انٹیگرل کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے آپ نے اس کا نتیجہ نکالا تھا یہ لوز مانوٹونک بھی شاید آپ نے پہلے سنا ہوگا اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ ایف ایکس کی ویلیو جو ہے یا ایک سٹیڈی رہتی ہے کانسٹنٹ رہتی ہے یا بڑھتی ہے صرف یعنی کہ وہ گٹتی نہیں یا اوپر جا رہی ہے یا کانسٹنٹ رہتی ہے y کے سے. اس کو کہیں گے مونوٹونکلی انکریزنگ اگر وہ ڈیکریزنگ ہے تو یا تو وہ کم ہوتی ہے یا پھر وہ لیول آؤٹ کر جاتی ہے یعنی کہ اگر اس کا گراف بنائیں تو وہ کبھی نیچے آتا ہے پھر لیول ہو جاتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے یہ کبھی اوپر نہیں کہیں بھی اوپر ہوتا یہ مونوٹونکلی ڈیکشن ہوئی ایسی اگر فنکشن ہو تو اس کی سم جو ہے آپ اس کو انٹرگرل سے اپروکسیمٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک لحاظ سے انٹرگریشن بھی آپ ایسے کر چکے ہیں یاد ہے کہ ایک فنکشن کا کرو بنا کے اس کے نیچے آپ نے چھوٹی چھوٹی اسٹریپس بنائی تھی اور ہر اسٹریپ کا آپ نے ایریا کیلکولیٹ کیا تھا وہ سمیشن ہی تھی تو سمیشن انٹرگرل کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے وہ کافی گہری ہے یہاں پہ ہم یہی ایسوسیشن استعمال کر کے اس سم کا ایک فائنل آنسر نکالیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کی کیسے دا فنکشن ایف آف ایکس ایکس لاگ ایکس نیچرل لاگ از مونٹونکلی انکریزنگ اگر ایکس کی ویلو جو ہیں وہ ون سے یا zero سے بڑی ہیں تو اگر آپ ایکس لاگ ایکس کا پلاٹ بنائے تو یہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا جس کی بنا پہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ایف این یہ جو میں نے اس کے لیے ایک سمبل استعمال کیا ہے سم کے لیے کیو ٹو سے n مائنس ون سی کیو لاگ کیو از لیس دین اکول ٹو دا انٹرگرو فروم ٹو ٹو ایس آف ایکس لاگ ایکس ڈی ایکس اب اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ یہ انٹرگرل کیسے آپ करेंगे کریں گے تو آپ اس کو بائی پارٹس کر سکتے ہیں یا آپ جا کے ٹیبل میں سے بھی اس کا آنسر ڈھونڈ سکتے ہیں وہ یہ جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ ایکس اسکوائر اوور ٹو x ایکس مائنس over 4 اوور فور اور اب اس میں میں یہ لمٹس ڈالتا ہوں ایکس ایکول سے این یہاں پہ سمپلی میں نے انٹرگریشن بائی پارٹس کے ذریعے ایکس کی نکالی ہے اس میں جب میں لمٹس کو ڈالتا ہوں تو دیکھیے میرے پاس کیا آیا سمپل ایلجبرا 2 ڈالا اور n ڈالا جس کے نتیجے میں جب میں اس چیز کو سمپلیفائی کرتا ہوں تو یہ less than equal to یہاں پہ میں less than equal کو بھی لے آیا ہوں کیونکہ اس میں سے کچھ ٹرمس کو میں نہیں ل... لا رہا این اسکوئر اوور ٹو لاگ آف این مائنس این اسکوئر اوور فور یعنی کہ یہ میرا جو انٹرور ہے ویلو جو ہے within this limit, 2 n it is less than equal to n square log n minus n ہمارے پاس اس سم کا اصل میں ایک اپراکمیٹ ایکسپریشن آ گیا ہے تو چلیے اس کو اب ہم واپس اپنی سم میں لے کے چلتے ہیں اور وہ یوں کہ s ایف n از ایکل ٹو q2 n ایم مائنس Q, لاگ جو کہ اب انٹیگریشن کے ساتھ اس کو لگا کے یا اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنا کے اس کو انٹیگریشن بائی پارٹ سے سالو کر کے ہمارے پاس آیا کہ s of n افین اوور ٹو لوگ این مائنس دس پیک ان ایکسپریشن expression ٹی این یاد ہے اس کے اندر یہ سم تھی جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ایسا ایسی سیریز ہم نے شاید پہلے نہیں دیکھی خیر ہم نے دیکھی اور اس کا ہم نے ایک حل بھی نکالا تو فائنلی اب کیا نتیجہ آیا کہ tn is equal to 2c over n n square over 2 log n minus n square over 4 plus n plus 4 over n اگلی سلائٹ پہ اب میں سمپل آلجبرہ سے اس کو فردہ سمپلیفائی کیا تو آخر میں میں پاس نتیجہ آیا کہ ٹیف این از اکو ٹو c این لوگ این n این ون مائنس سی اوور ٹو پلس فور اوور این دیکھیے یہاں پہ ابھی تک میں سی جو ہے اس کو چلا رہا ہوں کیونکہ شروع میں میں نے بیس کیس کو استعمال کر کے سی کی ایک ویلو نکالی تھی لیکن اسے یہ ثابت نہیں کہ ہر این کی ویلو کے لیے وہی سی کی ویلو چلے گی tn کے ایکسپریشن میں جو کہ اب کلوزڈ آ گیا ہے نہ تو اس میں کوئی ریکرنس ہے اور نہ ہی اس میں آپ کو سمیشنز ہیں اس میں البتہ N لاگ N کے علاوہ بھی ابھی کچھ ٹرمز ہیں اور ہمارے پاس وہ سی ان بھی موجود ہے اب ہم کر کیا رہے ہیں یاد رہے کہ ہم انڈکشن استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ TN جو ہے وہ بھی C N لاگ N ہے یعنی کہ یہ جو بقیہ ٹرمز ہیں یہ کسی طرح غائب کرنی ہے اس کی خاطر کاروائی اب قدر آسان ہے تو آئیے یہ اب مکمل کرتے ہیں ٹو فنش آف دا پروف وی وانٹ آل آف دس ٹو بی ایٹ موسٹ سی این لاگ این کیونکہ دیکھیے یہ ہمارے انڈکٹیو ہائپوتھس تھا فور دس ٹو ہیپن وی نیڈ ٹو سلیکٹ اچ دیٹ این ٹائمس ون سی اوور ٹو 4 ایور N is less than equal to zero اور یہ کیوں دیکھیے اگر آپ اوپر tn کو لیں تو اس میں سی این لوگ کے علاوہ جو بکیا ساری ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح یہ جو ہے فرض کرے زیرو کے برابر ہو جائے یا اس سے کم ہو جائے اگر ایسا ہوگا تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹی ایگ این کے برابر ہے میرے پاس یہ ہے اس کو میں سالو کر سکتا ہوں اور وہ یو if وی سلیکٹ c equal 3 And use the fact that n دا فیکٹ گریٹر ایکل ٹو تھری یہ دونوں باتیں c ایکل 3 میں کہاں سے سلیکٹ کر سکتا ہوں وہ یاد ہے جب ہم نے این کی value 2 بیس کیس میں لگائی تھی تو سی کی value 2.88 آئی تھی اس کی بنا پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سی جو ہے وہ 3 کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور دوسری یہ بات کہ ساری میری انڈکشن جو ہے وہ این گریٹر ایک 3 سے شروع ہوئی تھی یہ دونوں باتیں میں سامنے رکھ کے سمپلی اس ایکسپریشن میں جب سی اور n کی ڈالیں تو اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ سی جو ہے اگر ہم 3 چوز کریں اور n کی دیکھیے سی over 2 پلس فور اوور این از اکول ٹو تھری اوور n مائنس n اوور 2 1- 3 ایول ٹو ون minus تھری اوور ٹو وچ از less than ہے بیس سے ہمیں پتا ہے کہ سی واس گریٹر ایٹ ایٹ اب اگر ہم سی چنتے ہیں ایس تھری تو نہ صرف یہ والی ٹرم جو ہے یہ زیرو سے کم ہو جاتی ہے بلکہ ہمارا وہ بیس کیس جو ہے وہ بھی سیٹسفائی ہو جاتا ہے اور اس میں یاد ہے سی کی ویلو گریٹر اور equal to 2.88 پوائنٹ ایٹ ایٹ ہونا لازمی تھی یہاں پہ چونکہ ہم نے سی کو تھری رکھا تو اب وہ بھی کنسٹرینٹ بھی کہ یہ سارا ایکسپریشن جو ہے یہ زیرو سے کم ہو جائے جس کے نتیجے میں فائنلی حاصل ہوا کہ ٹی ایز اکو ٹو تھری این لوگ جو کہ ان ڈیڈ تھاگ این کے سیٹ میں ہے یہاں پہ اب میں theta کو استعمال کرتا ہوں کوک سارٹ کے انالیس تو یہاں پہ ختم ہوئے لیکن چند چیز, چیزوں کا ہم جائزہ ذرا لیں Analysis کے پوائنٹ آف ویو سے شاید یہ اب تک سب سے زیادہ کمپلیکس اینالیس تھا جو کہ ہم نے کسی ایلبردم کا کیا لیکن اس کے انالیس کس طرح ہم نے کیے اس کے دوران کون سی میتھمیٹیکل ہم نے استعمال کی ان میں کوئی ایسی دکت نہیں تھی اور دیکھیے اس کے نتیجے میں ہم یہ ثابت کر, کر گئے کہ واقعی کو ایک سارٹ جو ہے وہ تھیٹا این لوگ این ایلگریدم ہے ایوریج کیس میں یاد رہے ہم کیا پروف کر رہے تھے کہ ایوریج بہیویئر اس کا یہ ہے اور یہاں پہ ہم نے وہ کیو کی رینڈم رینڈمنس کو استعمال کیا خیر انالیس ایسے کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل بھی لگتا ہے لیکن مہارت ہو جائے تو ایسے انالس کرنے اتنے مشکل نہیں نظر آتے اب سورٹنگ کا ذرا جائزہ لیں سورٹنگ ہم نہ صرف اس کورس میں بلکہ پچھلے کورسز میں بھی دیکھ چکے ہیں ڈیٹا اسٹرکچر میں بھی ہم نے سارٹنگ کے بارے میں کافی گفتگو کی شاید آپ کو موقع بھی ملا ہوگا سارٹنگ کو استعمال کرنے کا اپنے پروگرامز میں اپنی اپلیکیشن میں ہم نے اسینشلی اب دو کلاسز آف سورڈنگ الگردمس دیکھی ہیں ایک جن کو ہم نے کہا تھا سلو سورڈنگ الگریدمس جو کہ جس میں یاد ہے وہ سلیکشن سارٹ ببل سارٹ انسرشن سارٹ تھی پھر دوسرا گروپ جو ہم نے دیکھا جس میں مر سارٹ ہیپ سارٹ اور یہ کوک سارٹ شامل ہیں یہ سارے جو ہیں انالسس کے پوائنٹ ویو سے این لوگ این ایل ثابت ہوئے ہیں ان میں مر سارٹ جو ہے اس کا ورسٹ کیس اور بیسٹ کیس بہیویئر اور ایوریج کیس بہیویئر بھی n لوگ n ہے البتہ کوئک سارٹ کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ اس کا ورس کیس بہیویئر جو ہے وہ n تھریٹا ہو سکتا ہے لیکن ایوریج کیس جو کہ زیادہ لائکلی ہے وہ n لوگ n ہے جس کی بنا پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی n لوگ n ایلگردم ہے ہیپ سارٹ بھی n لوگ n ایلگردم ہے جہاں تک آپ سارٹنگ ایلگر کا تعلق ہے اگر یہ آپ ثابت کرنا چاہیں کہ واقعی ایک الگریدم دوسرے سے بہتر ہے انالیسس ہے تو ہم نے ثابت کر دیا لیکن آپ اگر اس کا کمپیوٹر پروگرام بھی لکھے تب بھی یہ بات واضح ہوگی الگریدمس کے ساتھ ایک کاروائی ہے جو کہ کافی پاپولر ہے اس کو کہتے ہیں اینیمیشن یعنی کہ اس ایلگردم کو کسی طرح چلا کے دکھانا اور جب وہ اپنی کاروائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھنا کہ وہ کر کیا رہا ہے ٹریز کے لیے بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یاد ہے وہ بیلنسنگ کے کیس میں میں, میں نے آپ کو ایپلیٹس دکھائے تھے بلکہ انٹرنیٹ پہ آپ کو ایسے ایپلیٹس مل سکتے ہیں جاوا ایپلیٹس جن کے ذریعے آپ وہ ٹری بیلنسنگ کی اینیمیشن دیکھ سکتے ہیں اسی خاطر سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو ان شوٹنگ الردمس کو بھی اینیمیٹ کر کے دکھاؤں یعنی کہ جب وہ اپنی کاروائی کر رہے ہوں تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ کیسے موو کرتا ہے اور اس کے آخر میں نتیجہ حاصل جو ہوتا ہے وہ سارٹیڈ ڈیٹا میں نے یہ کیا ہے کہ تین ایلگردمس جو آرڈر اینڈ اسکوئر کے ہیں ببل سارٹ سلیکشن سارٹ اور انسرشن uh, سارٹ ان کے میں نے ایپلیٹس بنائے بلکہ ایکچولی یہ میں نے انٹرنیٹ سے حاصل کیے ہیں اور اسی طرح جو ان لاگ این الگردمس ہیں ہیپ سارٹ مر سارٹ اور کوک سارٹ ان کے بھی میں نے ایپلیٹس ایپلٹ اصل میں ایک جاوا پروگرام ہوتا ہے جو کہ آپ اپنے براؤزر میں انٹرنیٹ ایکسپلورر یا نیٹسکیپ میں چلا سکتے ہیں یہ کاروائی میں اب آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ایک لحاظ سے اس سے نہ صرف آپ کو الگردمس کی رفتار کا اندازہ ہوگا بلکہ جو مزے دار بات سامنے آئے گی کہ کس طرح یہ الگریدمس جو ہیں وہ ڈیٹا کو ری ارینج کرتے ہیں ان کے پیٹرن سے آپ کو اس الگم کی واقعی سمجھ گی کہ یہ اندرونی طور پہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ آپ اسکرین پہ اس جاوا پروگرام کی آؤٹ پٹ آپ کو میں دکھا رہا ہوں فی یہ آؤٹ بدل نہیں رہی میں پہلے بتا دوں کہ اس میں ہو کیا رہا ہے یہاں پہ دیکھیے اس نیلی بیک گراؤنڈ پہ آپ کو چند لائنیں نظر آ رہی ہیں بلکہ یہ کافی زیادہ تقریباً تین سو کے قریب لائنیں ہیں یہ وہ ڈیٹا ہے جس کو ہم شارٹ کریں گے اور جو پہلی مثال ہے وہ میں آپ کو مر سارٹ کی دکھاؤں گا ڈیٹا اس طرح ہے کہ میں نے رینڈملی کوئی تقریباً تین سو کے قریب نمبر جنریٹ کیے اور ہر نمبر کے سائز کی مناسبت سے میں نے یہ ایک ہوریزونٹل لائن لگا دی تو آپ دیکھیے ان لائنوں کے پیٹرن سے یہاں تک نمبرز کچھ جو چھوٹے ہیں ان کی لائن چھوٹی ہے جو نمبر ذرا بڑے ہیں ان کی لائن بڑی ہے میں لائنیں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بعد میں جب یہ ڈیٹا سارٹ ہو جائے گا اسینڈنگ آرڈر میں تو میں یہ چاہوں گا یا مجھے امید ہوگی کہ چھوٹی لائنیں اوپر آ جائیں اور بڑی لائنیں جو ہیں وہ نیچے آ جائیں یہ رینڈملی جنریٹڈ نمبرس ہیں جن کو اب میں مرٹ کے ذریعے سارٹ کروں گا یہ ایپلیٹ چلانے کے لیے میں اب کاروائی شروع کرتا ہوں اور اس دوران میں جو جو پیٹرنس آئیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں گا اور وہ آپ ان پہ نظر ضرور رکھیے گا یہ دیکھیے اب میں نے ایپلیٹ کو چلا دیا سب سے پہلے مرج نے اس کے حصے کی ریکرسیو کالز اور یہ دیکھیے کس طرح ایک ریکرسیو کال سے جو حصہ ہے وہ سارٹ ہو گیا چھوٹے سے بڑے یہ دوسرا حصہ اب سارٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے حصے بن رہے ہیں جو کہ مرج ہو کے اب بڑا حصہ بن گئے ہیں. اب یہ بڑے حصے دو آپس میں مرج ہوئے اور مرج ہوئے اور یہ دیکھیے کاروائی مکمل ہو گئی یہ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ دکھاتا ہوں کیونکہ دیکھیے اس سے مطلوب یہ نہیں کہ شروع کی لائنیں کس طرح تھیں اور آخر کی لائنیں دیکھیں سارٹیڈ آ گئی جو اصل بات دیکھنے والی ہے اینیمیشن میں کہ مرج جو ہے وہ کر کے رہا ہے وہ آپ کو اب نظر آتا ہے یہ اب پھر وہی ڈیٹا میں نے ریسٹ کر دیا ہے اب ذرا غور سے دیکھئے کس طرح دیکھیے چھوٹے چھوٹے حصے بنتے ہیں جو کہ مرج ہو کے ایک بڑا حصہ بن جاتے ہیں پھر یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے حصے کیونکہ ریکرشن بالکل نیچے تک جاتی ہے یہ اب دو بڑے حصے بن گئے اب بکیا جو ڈیٹا ہے اس کے بھی دو بڑے بڑے حصے بنے گے یہ پہلے چھوٹے حصے بنے اب یہ مرج ہو کے دو حصے بنے اب ان دونوں کو میں نے مرج کیا اور ان دونوں کو مرج کیا اور فائنلی میرے پاس یہ دیکھیے مرج سارٹ سے ڈیٹا جو ہے وہ سارٹ ہو گیا یہاں پہ اینیمیشن کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے وہ ڈیٹا موومنٹ جو ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے وہ ریکرشن بھی نظر آ رہی ہے جو کہ مرج سارٹ کرتی ہے آئیے اب یہی کاروائی یہ جو اینیمیشن والی بات ہے یہ ہیپ ہیپٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں دوسرے سارٹنگ الگردمس بھی آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھاؤں گا یہاں پہ اب وہی ڈیٹا موجود ہے دیکھیے پھر وہی لائنیں البتہ اس دفعہ میں ہیپ سارٹ الگم استعمال کروں گا اور جیسے جیسے یہ ڈیٹا موو کرے گا وہ اینیمیشن کے ذریعے آپ کو کاروائی نظر آئے گی اب ذہن نشین یہ بات کیجئے کہ یہاں پہ ہیپ سارٹ الگم ہے اور اگر آپ یہاں پہ یاد کریں ہیپ سارٹ کیا کرتا ہے وہ اس سارے ڈیٹا کو لے کے اس کی یا منیمم ہیپ یا میکسیمم ہیپ بناتا ہے ڈپینڈنگ کہ ہم انکریزنگ آرڈر میں یا ڈیکریزنگ آرڈر میں ڈیٹا سارٹ کرنا چاہتے ہیں ہیپ بننے کے بعد پھر وہ ایکسٹریکٹ مین یا ایکسٹریکٹ میکس والی کاروائی شروع ہوگی تو اینیمیشن جب ہو رہی ہے یعنی کہ یہ لائنیں جب ہل رہی ہیں تو آپ یہ پیٹرن دیکھنے کی کوشش کیجئے گا اب میں نے اس کو چلایا تو دیکھیے کس طرح جو ڈیٹا ہے وہ میکس ہیپ کی جانب آ رہا ہے یہ دیکھیے یہاں پہ ڈیٹا زیادہ ہے یہاں پہ ڈیٹا کم ہے اور یاد ہے کہ میں کس طرح ٹاپ ایلیمنٹ کو نکالتا ہوں اور اس کو آخر میں لے جاتا ہوں پھر اس سے ٹاپ پھر آخر میں پھر اس سے ٹاپ پھر آخر میں تو دیکھیے کس طرح ہیپ سے ڈیٹا نکل کے ادھر آ رہا ہے جس کی بنا پہ میرا ڈیٹا جو ہے وہ سارٹیڈ یاد ہے وہ ارے کا وہ حصہ جس میں سارٹیڈ ڈیٹا تھا یہ وہ ارے کا حصہ بنتا جا رہا ہے اور وہ دیکھیے کہ میکس ہیپ کس طرح چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی گئی ہے اور آخر میں میرے پاس جواب آیا میں یہ دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں اب پھر وہی بات کہ پہلے یہ ہیپ بن رہی ہے میکس ہیپ دیکھیے ڈیٹا سارٹیڈ نہیں البتہ یہاں پہ دیکھیے ویلوز جو ہیں وہ سب سے بڑی ہیں اب وہاں سے میں ایکسٹریکٹ کر کے ارے کے آخر میں پھر اس سے اگلے آئٹم کو ادھر ڈالتا ہوں اور یہ ڈالتے ڈالتے دیکھیے کس طرح ارے کا حصہ جو ہے وہ سارٹ ہوتا جا رہا ہے اور یہ بھی دیکھیے کہ میکس ہیپ کس طرح مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ ڈیٹا آئٹم زیادہ ہیں اور یہاں پہ ڈیٹا آئٹم کم ہیں کیونکہ میکس ہیپ اگر آپ نیچے کے جانے بائیں تو وہ میکس ہی پراپرٹی جو ہے وہ ہر لیول پہ سیٹسفائی ہوتی ہے اچھا یہاں پہ یہ بھی غور طلب ہے کہ کوئک شاٹ کی طرح یہ بھی کافی تیزی سے کاروائی ہوئی ہے اس اینیمیشن میں میں نے تھوڑی سی ڈیلے رکھی ہے تقریباً 20 ملی سیکنڈس کی کہ یہ جو لائنیں اپ ڈیٹ ہوتی ہیں تقریباً 20 ملی سیکنڈ میں ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ اپ ڈیٹ والا پروسیس یہ اصل میں ایک گرافکس اپلیکیشن ہے اس کے لیے میں نے تھوڑا سا ڈیلے رکھا ہے تاکہ یہ کاروائی ہمیں نظر آ جائے تیسری اینیمیشن ان لوگ این الدم کی اب ہم کوٹ میں کرتے ہیں کوئک شارٹ میں جلدی سے یاد کیجئے کہ اس میں پارٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد دو حصے جو بنتے ہیں ان پہ ہم کوٹ ریکرسلی کال کرتے ہیں تو یہ پارٹیشننگ جو ہے یہ بالکل نیچے تک جاتی ہے اور الٹیمیٹلی ڈیٹا جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے اب پھر وہی رینڈم نمبرز لائنوں کے ذریعے میں نے آپ کو دکھائے ہیں اب ان پہ ہم کوک شارٹ کریں گے پھر اینیمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو لائنیں یہ جو نظر آ رہی ہیں ان میں کیا ترتیب بنتی جاتی ہے آہستہ آہستہ آپ نظر رکھیے گا میں اس اینیمیشن کو آپ چلاتا ہوں یہ دیکھیے یہ پارٹیشننگ والا پہلا اسٹیپ ہے اور اس کے کیس میں دیکھیں کہ جو چھوٹے ایلیمنٹس ہیں وہ کچھ ادھر آ رہے ہیں جو بڑے ایلیمنٹس ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں اب جب میں بالکل نچلے حصے پہ ٹری کے پہنچ جاتا ہوں وہاں پہ اب یہ پارٹیشن چھوٹے چھوٹے حصے میں ہو رہی ہے یہ دیکھیے کس طرح ڈیٹا جو ہے وہ شارٹ ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے میں وہ ریکرس کال بالکل نیچے تک لے کے جاتا ہوں اور آخر میں جو پرٹیشنگ ہے وہ مکمل ہوئی تو میرے پاس ڈیٹا شارٹ ہو گیا کوک شارٹ نے اپنی کاروائی مکمل کر لی میں یہ اینیمیشن دوبارہ پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس میں پھر وہی پارٹیشننگ والی بار کہ کس طرح دیکھیے چھوٹے ایلیمنٹس ادھر آگے بڑے ایلیمنٹس ادھر آگے اب ان میں جو فردر ریکرشن ہے وہ ہو رہی ہے پھر ادھر ریکرشن ہوگی کیونکہ ادھر بھی میں نے وہ پارٹیشن کی اور جیسے جیسے یہ پارٹیشننگ چھوٹے لیول تک جاتی ہے میرے پاس ڈیٹا جو ہے وہ دیکھیے سارٹ ہوتا جا رہا ہے یہ وہ کوک سارٹ کی اب اینیمیشن ہے کہ وہ ڈیٹا کو کس طرح موو کرتا ہے اور کافی تیزی سے اس نے دیکھیے ڈیٹا بالکل سارٹ کر دیا یہ تین تھے این لاک این ایلگردمس جن میں کاروائی آپ نے دیکھی کافی تیزی سے ہو رہی تھی آن اسکرین اب آئیے میں آپ کو اینیمیشن دکھاتا ہوں وہ آرڈر این اسکوئر ایلگردمس ببل سارٹ انسرشن سارٹ اور سلیکشن سارٹ وہاں پہ بھی اسی طرح ہم یہ نمبرز لیں گے اور ان پہ ببل سارٹ کریں گے ببل سارٹ پہلی اینیمیشن میں آپ کو دکھاؤں گا ببل سارٹ یاد کیجئے اس میں کیا تھا کہ آپ دو لوپس چلاتے ہیں جو کہ آئی اور آئی پلس ون جو ہے ان کے پیئرز کو کمپیئر کرتے جاتے ہیں اور پیئرز میں سے اگر کوئی ایلیمنٹ بڑا ہے تو وہ سواپ ہو جاتا ہے چھوٹے ایلیمنٹ کے ساتھ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے ایلیمنٹس جو ہے وہ ببل اپ کرتے ہیں اوپر کی جانب اور بڑے ایلیمنٹس جو ہے وہ ببل ڈاؤن کرتے ہیں نیچے کی جانب اور آخر میں رے جو ہے وہ سوٹ ہو جاتی ہے اینیمیشن میں یہ جو کاروائی ہے اس پہ آپ نظر رکھیے گا یہ آپ کو نظر آئے گی ببل شاٹ کے لیے بھی وہی ڈیٹا اب اس کو بھی میں ایپلٹ کو چلاتا ہوں تاکہ وہ اینیمیشن آپ کو نظر آئے یہاں پہ دیکھیں یہ سویپس آپ کو نظر آئے گی کہ کس طرح ہم اوپر سے نیچے سویپ کرتے ہیں اور یہ جو سویپ ہے یہ شروع سے لے کے آخر تک ہے اور لیکن آخر میں یہ پھر کم ہونی شروع ہو جائے گی کیونکہ جو بڑے ایلیمنٹس ہے وہ دیکھیے نیچے کی طرف آ رہے ہیں یہ لائن لٹرلی بڑے ایلیمنٹس کو نیچے لا رہی ہے اور دیکھیے کس آخر میں اس کو اکٹھا کر رہی ہے اب جو بات دیکھنے والی ہے کہ ابھی تک ہم صرف اتنا ڈیٹا شارٹ کر پائے ہیں ابھی یہ سارا ڈیٹا موجود ہے اور اگر یہ کاروائی ہم اس طرح چلنے دیں اور جس رفتار سے یہ اینیمیشن ہو رہی ہے آپ فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تو بڑا سلو ایلگرتم ہے جہاں تک گرافکس کا تعلق ہے اس میں بھی وہی لائنیں ہیں اس میں اسی طرح لائنیں جو ہیں وہ نیچے اوپر ہو رہی ہیں لیکن کوک شارٹ میں مرز شارٹ میں انسرشن شارٹ میں تو یہ چیز اب تک مکمل ہو چکی تھی یہ تو لگتا ہے کہ ابھی صرف ایک لحاظ سے تقریباً کوئی بیس فیصد حصہ جو ہے ان نمبرز کا وہ سوٹ ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ کاروائی ہم اسی طرح چلنے دیں گے تو اگلے دو تین منٹ جو ہے اس کو لگ جائیں گے میرا خیال ہے کہ یہاں سے آپ کو آرڈر n اسکوئر اور آرڈر n log n الدم میں فرق کچھ نظر آ رہا ہے ظاہری طور پہ N کی ویلیو یہاں پہ تقریباً تین سو ہے تو تین سو اگر وہ ملی سیکنڈ سے بھی کم اگر ہم ٹائم لیتے ہیں ہر اسٹیپ کا تو N اسکوئر کی ویلیو کافی بڑی ہے اور N لوگ N کی ویلیو چھوٹی ہے ٹو اگر یہ بات ابھی بھی یقین نہیں آتی تو اس گفتگو کے دوران یہ اینیمیشن پیچھے چل رہی ہے تو میں اگر آپ کو واپس لے کے چلوں تو اب دیکھیے کہ پچھلے کوئی تیس سیکنڈ میں صرف تقریباً آدھی ارے جو ہے ابھی تک سارٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈیٹا کچھ ارینج ہو رہا ہے یعنی کہ وہ چھوٹی ویلیوز جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہے بڑی ویلیوز نیچے آ رہی ہیں لیکن ابھی تک ڈیٹا فائنلی سارٹ نہیں ہوا ابھی تک ہم صرف آدھا حصہ کر پائے ہیں ٹھیک ہے یہ کاروائی اگر میں چلنے دوں تو یہ آخر میں ختم ہو جائے گی لیکن اب آپ سوچیں یہاں پہ تو تھے تین سو نمبر اگر یہ میں تین لاکھ یا تھری ملین یا 3 بلین نمبرز کو میں یہ سارٹ کرنا چاہتا تو کیا آپ یہ الگریدم استعمال کریں گے یا جو دوسرے ان لوگ این الگردمس ہیں ان کو استعمال کریں گے یہاں سے آپ کو وہ نتیجہ نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ جو ببل سارٹ یا آڈر این اسکوائر الگردمس ہیں یہ تھوڑا ڈیٹا اگر ہو تو ان کے لیے ٹھیک ہیں اگر بہت زیادہ ڈیٹا ہو تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ آپ یہ الگردمس جو ہیں ان کو استعمال کریں یہ اب میں اینیمیشن سے آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن یہ ہم انس سے اب ثابت کر چکے ہیں یہ پروگرام جاوا کا ہے آپ اس کو سی میں لکھئے سی پلس پلس میں لکھئے کسی بھی لینگویج میں لکھئے نتیجہ کچھ ایسے ہی ہوگا یعنی یہ جو ببل سارٹ ہے یہ اسی طرح سلو چلے گی آئیے اب ایک اور N بھی دیکھ لیتے ہیں یہ انسرشن سارٹ ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس میں کاروائی ایسے ہوتی ہے کہ آپ left side سے array میں شروع ہوتے ہیں اور right side سے numbers لے کے جو لیفٹ میں حصہ ہے اس میں انسرٹ کرتے جاتے ہیں یہ اب آپ کو اینیمیشن سے نظر آئے گا یہاں پہ پھر وہی ڈیٹا اور اب میں اس ایپلیٹ کو چلاتا ہوں اس کے چلانے میں دیکھیے نتیجہ کیا ہوا یہ وہ حصہ ہے جس میں وہ ڈیٹا ہے اور ادھر سے میں نمبرس کو لے لے کے ادھر انسرٹ کر رہا ہوں اور یہ جو لائن پیچھے کی جانب جاتی ہے وہ انسرشن پوائنٹ ڈھونڈتی ہے دیکھیے کبھی وہ شروع میں چلی جاتی ہے اگر نمبر سے چھوٹا نمبرٹ ہونا ہے اور پیچھے کم جاتی ہے اگر نمبر بڑا انسرٹ ہونا ہوتا ہے البتہ دیکھیے کس طرح یہ حصہ جو ہے یہ سارٹیڈ ہوتا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی ارے کا کچھ حصہ جو ہے وہ سارٹیڈ نہیں ہے اور ببل سوٹ کی طرح یہ بھی آہستہ آہستہ اپنی کاروائی کر رہی ہے لگتا ہے کہ یہ ببل شارٹ سے ذرا سے زیادہ تیز ہے لیکن دیکھیے جیسے میں ذرا اس حصے میں آیا جس میں انسرشن کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے اب کافی اسکین کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ کاروائی آ کے اب ذرا سست ہو گئی ہے اس کو بھی ٹائم لگے گا اور وہ یقیناً n اینڈ ٹائم ہی ہے میں نے آپ کو یہ سارٹنگ اینیمیشن ایک ایک الگم کی دکھائی ہے اور اس سے آپ کو احساس تو ہوا N log N الگمس تیز ہیں اور N square الگ سلو ہیں آئیے اب میں آپ کو دو ایک N ایکدم N N جو ہے ان دونوں کو سائڈ بائی سائڈ دکھاتا ہوں یہاں سے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ N log N ان تین سو نمبرس کے لیے کتنا تیز ہے یہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ میں نے یہ کیا ہے کہ اس حصے میں وہی نمبر میں نے انسرشن سارٹ کے حوالے کیے ہیں اور اس حصے میں میں نے وہ نمبرز کوئک شارٹ کے حوالے کیے ہیں اب میں یہ کروں گا کہ ان دونوں کو میں چلاتا ہوں تو دیکھیے گا کہ ٹائم کے حساب سے ان میں سے کون پہلے اپنی کاروائی مکمل کرتا ہے انسرشن سارٹ کو چلایا اور ادھر ہم نے کوئک شارٹ کو چلایا اب دونوں کی کاروائی دیکھیے اس نے پھر وہی پارٹیشننگ والی کاروائی کی اور یہ اپنی انسرشن والی کاروائی کر رہا ہے یہاں پہ دیکھیے کہ اتنا حصہ ارے کا فائنلی سارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ یہ حصہ ابھی سارٹیڈ ہے لیکن ان نمبرز نے نمبر ہونا ہے اور یوں کہ نے اپنی کاروائی تقریباً مکمل کر لیے تھی اور لیجئے یہ کوئک شارٹ ختم ہو گیا جبکہ انسرشن سارٹ جو ہے ابھی صرف آدھی ارے کو ہینڈل کر چکا ہے اور یہ اتنا حصہ جو ہے ابھی باقی رہتا ہے جس نے ابھی اس میں جانا ہے یہاں پہ اگر میں ببل شارٹ لگاتا تب بھی یہی بات سامنے آنی تھی کہ یہ جو انسرشن سارٹ جو ہے وہ N log کے مقابلے میں کافی آہستہ چلے گا اور خاص طور پہ یہ تو 300 نمبر ہیں فرض کریں یہاں پہ میں 3000 یا تین لاکھ کرتا تو انسرشن شارٹ کے لیے شاید ہمیں کوئی گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا جبکہ کوئک شارٹ جو ہے وہ چند منٹ کے اندر ہی اپنی کاروائی مکمل کر لیتا آئیے اب میں دو این لاگ این الدمس کا بھی موازنہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اینیمیشن میں یہاں پہ آپ کو اسپیڈ میں تھوڑا سا فرق نظر آئے گا اور اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آرڈر جو ہے وہ ایک اپر اور لوور لمٹ کی بات ہوتی ہے اصل ٹائم جو ہے وہ تو وہ ٹی این ایکسپریشن ہوتا ہے اب وہ جو ٹی اینڈ ایکسپریشن ان کی جو فارم ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے یہاں <سطح> پہ اب میں نے کوئک شارٹ کے نمبرز دکھائے ہیں جو کوئک شارٹ کے ذریعے شارٹ ہوں گے اور یہ وہ نمبرز اب میں نے مر شارٹ کو دیے ہیں جو کہ مر شارٹ کے ذریعے شارٹ ہوں گے ان دونوں کو اب میں چلاتا ہوں تو وہ اپنی اپنی کاروائی کریں گی یہ مر شارٹ چلا اور یہ کوئک شارٹ چلا یہاں پہ کوئک شارٹ والا وہی پیٹرن آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پارٹیشن کے ذریعے ارے کے مختلف حصے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہے ہیں جبکہ مر شارٹ میں وہی پہلے بڑے حص... چھوٹے حصے بنتے ہیں جو کہ مرج ہو کے بڑے بنتے ہیں اور پھر یہ بڑے بڑے حصے جو ہیں وہ آپس میں مرج ہو جاتے ہیں دیکھیے یہ تین چتھائی تو ہو چکا ہے اب ان کی فائنل مرجنگ ہوئی یہ بڑا حصہ اس سے مرج ہوا یہ اس سے ہوا اور اس دوران دیکھیے کوک سارٹ نے بھی اپنی کاروائی مکمل کر لی اور نتیجہ دونوں کیسز میں ڈیٹا سارٹیڈ ہے اینیمیشن سے میرے خیال میں اندازہ ہوا کہ نہ صرف یہ الگردمز این لاگ ہیں بلکہ اندرونی طور پہ جو کاروائی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی جیسے کہ میں نے عرض کیا اینیمیشن ایک انتہائی پاورفل ٹیکنیک ہے خاص طور پہ الگردمز کے حوالے سے اور میری یہ تجویز ہے کہ آپ بھی جب اپنے پروگرام لکھیں تو اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ وہ اندرونی طور پہ کیا کر رہے ہیں تو یہ اینیمیشن استعمال کریں بلکہ ہم نے ڈیٹا سٹرکچرز میں بھی ایسی ہی کاروائی کی تھی خیر شارٹنگ کے حوالے سے گفتگو انالیس کی مکمل ہوئی ابھی شارٹنگ کے بارے میں کچھ اور باتیں رہتی ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں شروع کریں گے تب تک خدا حافظ